What's پہلا شہر جو ہے وہ متلا کہ متلا تابڑ آلود ہے متلا ساز ہے کیا کہتے ہیں متلا کیا کہتے ہیں اور جو سب سے آسان جو شیئر ہولڈر شاید اپنا تحرس استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے متمتا محمتا ختم کر سب سے پہلے بیٹھک کے اعتبار سے اس وقت مند نبی تھے جب آدم السلام مٹی اور محمد کے بیچ نا میں نظریں جماش لائی سب سے سہل ہے آسم میں ہمارے اور آپ کے مولا خاتم مولانا جناب محمد صلی اللہ اگر حضور نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو جناب ایک ایک عائشہ ہیں کہ ظاہر حقیقت نفرت ظاہر دیکھیے حضور اللہ علی آدم علیہ السلام کی علی اولادر ہیں تو ظاہر میں میرے پھول حقیقت میرے نفرت اس گل کی یاد میں یہ سدا گل مشرقی ہے آدم علیہ السلام علی علی اکثر علی یہ تھے کہ میری اور میں میرے میرا آپ اگر آپ بھی نہ ہوں تو مطلب انوار اس کو مطلع انوار کس نے بنایا مکھتے تھے تو فرما دے آپ کو فرماتے انداز ہے بیان کتنا پیارا ہے کہ ya um. چاہو جسے سو ماما کو پتا لا لو مانے والو ہم کو یوں چلا جائے ماما یوں چلا کون دینے کو چاہے کون کون دینے کو کہ جس کے کسی سے نکل جائے ہو جائے y'all, y'all, y'all, y'all, y'all. تم سارا جنا تم چلتا ری جنا بھول ہے کیا بھول ہے ان کے ہونا ہر <سؤال> ہر <سؤال> <سؤال> <سؤال> in my heart دیو <تصفح> ر تیرا دلتا دلتا دلتا دلتا دلتا دلتا دلتا. ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیج فیش